وا کبا حبیبی واید کباس ہابی کیا نورما نبی کریم صلی الحمۃ علیہ و وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو نیک بننے کا نسخہ جو ہمارا سلسلہ ہے مدنی انعامات کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے اور مدن انعامات کے متعلق معلومات حاصل کریں مدن انعامات پر عمل کی جو نیت آپ نے کی ہے اس پر استقامت کے لیے پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور نیک بننے کا نسخہ جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے ہم سب کی غلطیوں کو تاہیوں گناہوں کو, کو معاف کرے جس طرح کے ہر سلسلے میں الحمدللہ للہ ہم ایک مدنی عام یا اس کے کسی ایک جز پر جو ہے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں یہ اس حوالے سے مدنی پھول عطا کرتے ہیں اور ہم مطلب ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں ہم ان کو لکھ لیں تو یہ بھی ہم اپنی نیجتوں میں شامل کرتے ہیں ہر دفعہ کہ قید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مدنی پھول اس سلسلے میں ہمیں ملیں گے یا مدنی چینل کا جو بھی ہم سلسلہ دیکھیں جیسے اس سلسلے کے بعد تقریباً آج ساڑھے آٹھ بجے نگران شرا کا سنت و بھرا بیان معاشرے کے ناسور جو ایک سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں بیان ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہم سب شرکت کریں گے ڈھیروں مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے تو وہ سلسلہ ہو یا یہ یا مدنی چینل کا کوئی سا بھی سلسلہ ہو تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مدنی پھول ملتے رہیں ان کو آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجاتے رہیں اور اپنی ڈائری پر لکھ بھی لیا کریں تاکہ ہمیں وہ یاد رہیں اور عمل کرنے کے لیے آسانی ہو تو بہرحال آج کے ہمارے اس سلسلے میں کون سا مدنی نام ہے سب سے پہلے تو یہ ان شاء اللہ ہم سنیں گے اور اس کے بعد اس مدنی نام کے حوالے سے مبلغین جو موجود ہیں تو ان سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے آپ کے اس سلسلے میں بھی آپ کے بھی اس سلسلے میں یوں آج شرکت رہے گی کہ ہم ان ایک نمبر بھی آپ کو دیں گے مدنی نام سننے کے بعد تو اس نمبر پر آپ اپنے ایس ایم ایس ایم, ایس ایم ایس کریں گے اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اپنی نیت کا اظہار کریں گے ظاہر بات اتنے سلسلے آپ نے دیکھے نیک بننے کے نسخہ کے حوالے سے مدنی نامات کی ترکیب سنتے رہتے ہیں اب ذہن تو بنا ہوگا اور کئیوں کے مدنی نامات پر انہوں نے عمل شروع کر دیا ہوگا کئیوں کی فکر مدینہ میں پہلے سستی ہوتی ہوگی اب فکر مدینہ انہوں نے پابندی سے کرنا شروع کر دی ہوگی کئی ایسے بھی ہمارے بھی ناظرین ہیں مدی چینل کے جنہوں نے مدنی نام کے متعلق کبھی سنا ہی نہیں ہوگا اب مدنی چینل کے ذریعے ان کو جو معلومات پہنچی ہوں گی انہوں نے مدنی نامات کا رسالہ حاصل کیا ہوگا تو مدعی نامات پر عمل کرنے سے ان کو جو برکتیں ملی ہوں گی جو ایک زندگی میں ایک عمل کے لحاظ سے ان کا انقلاب آیا ہوگا تو یہ سب کچھ جو ہے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ موقع ملا اور مناسب وقت میں انشاءاللہ شاء آپ کے وہ جو بھیجے ہوئے آپ کی جو مدنی بہاریں ہوں گی آپ کے وہ جو مطلب آپ مدنی پھول بھیجیں گے آپ کی طرف سے آئیں گے جو اچھی اچھی نیتیں آئیں گی مدنی انعامات پر عمل جو آپ نے شروع کیا ہوگا فکر مدینہ کرنا شروع کی ہوگی تو جو آپ اس سلسلے کے حوالے سے جو بھی اپنے مطلب تاثرات دینا چاہیں وہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں ان شاء اللہ وہ ہم بیان بھی کریں گے اور اس کو آپ کو دکھائیں گے بھی تو بہرحال آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اس سلسلے میں آج کے مدنی انعام کو شامل کرتے ہیں کہ آج ہم اس سلسلے میں کس مدنی انعام پر گفتگو کریں گے اور ہر دفعہ کی طرح یہ مدنی انعام بھی ہم شخ طریقت امیر سنت دامد مرکاتیہ کی زبانی سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ مدنی انعام نمبر آٹھ کیا آج آپ نے آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر ان شاء اللہ مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کے بجائے الحمدللہ للہ کل حال اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ اللہ کہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میٹھی میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ پچھلے دو سلسلوں سے ہمارے جو مطلب ایک مدنی پھول ہم سن رہے ہیں وہ اسی مدنی نعام کے حوالے سے ہیں پہلے ہم نے جو ہے انشاء اللہ سجل کے حوالے سے سنا پھر پچھلے سلسلے میں کچھ انشاءاللہ شاء اللہ پر بھی گفتگو جو رہ گئی تھی وہ ہوئی وہ اس حوالے سے مدنی پھول جو ہم نے سنے اور اس کے بعد پھر ماں شاہ اس حوالے سے مدنی پھول سنیں اور آج انشاء اللہ اضعل ہم اپنے سلسلے میں جو مدنی پھول سنیں گے وہ ہوں گے الحمد للہ کل جو شہ کے طریقہ نے فرمایا جو مدنی نام نمبر 8 میں ہے مدنی نامات کے مدنی نام نمبر کا یہ ایک جز ہے تو اس پر انشاء اللہ ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے اس حوالے سے کیسے عمل کیا جائے اس حوالے سے کیا آسانیاں ہیں کیا مطلب ہمیں جو کہا گیا کہ الحمد للہ ہماری گفتگو میں اس میں آنے کی اہمیت کیا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ شاء سنیں گے تو سب سے پہلے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ ہم اپنے سلسلے کی طرف آتے ہیں حضرت سینہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ الجل کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ وجل انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگر ناشکری کریں تو انہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے وہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دیتا ہے اللہ تبار و بطالہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آج زیادہ تر ہماری گفتگو کا جو موضوع یہی صبر شکر اور جیسے ہے کہ مصیبت پر واویلا کرنے کی بجائے جو ہے الحمد للہ کل حال کہا جائے مزاج پرسی کوئی پوچھے اس طرح کے مطلب جو ہے جیسے کہا گیا اسی پر آج ہم مدنی پھول سنیں گے اسی پر مبلغین جو ہے وہ ہماری تربیت کریں گے ان شاء تو سب سے پہلے تو جس طرح ہمارا پچھلے سلسلوں میں یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی مدنی نام ہوتا ہے اب ظہری بات ہے دیکھنے والے نئے نئے بھی ہیں اب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس مدنِ انعام کو مدنی انعامات میں کا جو رسالہ ہے تو اس میں کیوں شامل کیا گیا تو یہ سوال ہوتا ہے ذہن میں تو اس حوالے سے اگر کچھ ہو جائے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں اور بالخصوص اس جز کو جو رکھا گیا ہے اس مدن انعام میں تو اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں ان میں سے چند ایک بیان کر دی جائیں الحمد للہ رب جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام ہی نیک بننے کا نسخہ ہے تو نیک و کاروں کی ایک صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ صابر اور شاکر ہوتے ہیں امیرہ ال سنت شیخ تریقہ دامت برکات مالیہ ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں تو ان مدنی انعامات کے ذریعے جو ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت فرمائی اسی میں یہ مدنی انعام اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں عموماً جو ہے وہ جب کبھی کسی سے مزاج پرسی پر جب سوال کیا جاتا ہے تو طرح طرح کے جوابات سننے میں آتے ہیں جیسا کہ پوچھا جائے کیا حال ہے تو کبھی جواب ملتا ہے کہ بس حالات ٹھیک نہیں ہیں یا کبھی بخار ہے تو سر میں بہت درد ہے یا بخار ہو گیا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے طرح طرح کے جو ہے نا شکوا اور شکایات والے انداز یہ سننے کو ملتے ہیں تو امیر علیہس سنت دامت برکات والیا نے اس مدنی انعام کے ذریعے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا کہ جب کبھی اس طرح کے سوال ہوں تو اس طرح کے جوابات شکوا اور شکایت کے جوابات کے بجائے اگر یہ کہا جائے الحمد للہ کل حال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے سبحان تو نا. ایک تو یہ کہ اس مدنی نام پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ شکوہ شکایت کی جو یہ عادت ہے اس سے بندہ بعض اوقات گناہوں میں بھی ہو جاتا ہے اور شکوہ شکایت جو ہے انسان کو جو ہے یہ مقصد ملنے کے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تو شکایت سے بھی بچت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب شکر ادا کرنے کی عادت بن جائے گی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے تو میں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس حال میں بھی رکھا اس کا ایک فوائد فائدہ یہ تو شکر گزار بندہ بننا, بننا ہے دنیا میں فائدہ یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر سے متعلق سورہ ابراہیم پارا تیرہ ارشاد فرماتا ہے ل ان شکر تم ترجمہ کنز ایمان اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اس اس کی تفسیر میں خلیفہ اعلی صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی تفسیر خزان عرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اب شکر کی اصل کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منع یعنی نعمت دینے والی کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اسی طرح بہت سارے احادیث مبارکہ میں بھی شکر کے فضائل جو ہیں وارد ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے بے انتہا خوش ہوتا ہے چنانچہ ایک روایت ترمیزی شریف کی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے یعنی عموماً جو ذہن ہوتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ملے اسی پر ہی شکر کیا جائے یا جس کو بہت نعمتیں ملی وہی شکر کرے تو ایسا نہیں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت جب کہ وہ نعمت تو ہے نا تو وہ ایک نوالہ ہے یا ایک گھوٹ ہے بلے پانی کا یا کسی بھی چیز کا وہ اب وہ مطلب جو حلال چیز دور ہے دودھ ہے کچھ بھی ہے اس پر جو شکر ادا کر اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا, ہوتا ہے اس بارے ہی. میں بھی جو کنسپٹ ہے نا ہمارا وہ وہی ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب ہیں اب مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر توجہ فرمائیں کہ مال و دولت ہی نعمت نہیں صرف مال و دولت ہی نعمت نہیں اچھی صحت ہی نعمت نہیں بلکہ بہت ساری انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو وہ اپنے وجود میں طرح طرح کی نعمتوں کا جو ہے وہ اس کو نظر آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اس کے وجود میں جو ہے یہ عطا فرمائیں چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسین سلمان فارسی رضی اللہ و تعالی و بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی بہت زیادہ دولت سے نوازا گیا پھر جب اس کا سب کچھ چلا گیا عموماً ہوتا ہے جیسے دولت ملتی ہے چلی جاتی ہے پھر انسان شکوہ شکایت کر دیتا ہے تو وہ شخص جو تھا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے لگا شکر گزاری کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے پاس صرف ایک چٹائی رہ گئی بچھانے کے لیے ایک چٹائی رہ گئی مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مصروف رہا اب کسی مالدار شخص نے دیکھا کسی دوسرے مالدار شخص نے کیا اب تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے اب بعض مدنی چینل کے ناظرین یہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا جو محض اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہے کیا جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں بک جاتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے اس طرح کے مطلب جملے اور انتہا تو بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ اب آپ کس بات کا ان شخص سے پوچھا گیا کہ اب آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے اب تمہارے پاس ہے کیا تو وہ شخص نے جواب دیا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں پوچھا کیا جواب دیا کیا تم اپنی آنکھ زبان ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں تو اسی زمن میں ایک اور روایت ہے ایک شخص نے حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تندستی کی شکایت کی کہ میں بہت مخلص ہوں بہت محتاج ہوں मतलब कुछ भी नहीं है इस तरह का मफूम मैं अर्ज कर रहा हूं तो आपने उससे पूछा कि जिस आंख से तुम मुझे देख रहे हो क्या मैं तुम्हें इस आंख के बदले एक लाख दिरहम दे दूं तो ये आंख दे दोगे उसने अर्ज किया नहीं फरमाया अच्छा क्या मैं तेरे एक हाथ के बदले एक लाख ग्रम दे दू तो क्या ये हाथ मुझे दे दोगे अर्ज की नहीं तो फिर फरमाए कि पाओं जिससे चलकर आया हो लाख ग्रम में पाओं दे दो رض کی نہیں نہیں دے سکتا اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے دیگر اعضا کے بارے میں مطلب دریافت فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہا ہوں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور فرمائے کہ ہمارے وجود پر ہی ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھی صحت عطا فرمائی ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ اتا فرمائی بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی سننے کے لیے کان دیے یہ ناک اتا فرمائی یہ کھانے کے لیے منہ اتا فرمائے ہاتھ اتا فرمائے یہ پاؤں اتا فرمائے بہت تیرے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے مال و اسباب تو بہت ہیں لیکن کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی کسی کی بینائی نہیں ہوتی کسی نابینا سے اگر پوچھا جائے تو اس کے لیے ساری دنیا کی رونقیں جو ہے بالکل مان ہے اگر کہ کروڑوں اربوں روپئے بھی اس کے پاس ہوں لیکن وہ آنکھ کی نعمت کے مقابل نہیں ہو سکتا تو ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائقرین بندوں کی فہرست سے چلا جاتا ہے اور جو صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے تو شکوہ شکایت سے بچنے کے لیے یہ بدنی نام امیر سنت نے عطا فرمایا ہمیں اسی میں ہی عافیت ہے کہ جب بھی کوئی بات مزاج کوئی مدد کا سوال تو ہمیں الحمدللہ للہ كل حال یا اللہ کلحال اگر یہ یاد نہ رہے تو ہر حال اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ کا ذکر بھی ہے اللہک الحال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اللہ, اللہ کی ہے یہ شکر مطلب اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں یہ بھی ذہن میں ہونے چاہیے پھر ہی وہ شکر کہلائے گا یعنی اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی بالکل تو اس میں یہ کہ اگر جیسے بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو اب ہم سر میں درد ہے مثال جیسے آپ نے کہا, کہا کہ آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ہا ہا ہم ہمیں تو مسئلہ بیان کرنا چاہیے ظاہر بات میں سچی تو بول رہا ہوں جھوٹ تھوڑی اس میں تو اس میں یہ الحمدللہ للہ کل حال تھی کہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے لیکن جو میں آگے بیان کر رہا ہوں یہ بھی تو سچی ہے یہ تو سچ <coughs> کہ میرے سر میں جیسے درد ہے لیکن اس سے بولنے کا فائدہ کیا کیا یہ بولنے سے اس کے سر کا درد چلا جائے گا جیسا کہ ایک نوجوان نے سر پر پٹی باندھی تھی تو کسی نے دیکھا اور کہا کہ سر پر پٹی کیوں باندھی ہے تو کہا کہ اس سر میں درد ہو رہا ہے تو پہلے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو نا کہ یہ سر کا درد بھی آتا اللہ علسل کی طرف سے بخار جو آتا ہے وہ بھی اللہ عصل کی طرف سے آتا ہے نزلہ ہے جوڑوں کا درد ہے مصیبت ہے تکالیف ہیں یہ آتی اللہ صلاح ہی کی طرف سے اور ان سے شفا بھی رب الج اللہ ہی کی طرف سے ہمیں نسیم ہوتی ہے اس میں مشیت ہوتی ہے تکلیف مصیبت درد سر کا درد آنے میں اب جیسا کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر میں درد آیا تو پوری رات انہوں نے عبادت کی کہ مجھے سر کا درد اللہ ازلا کی طرف سے عطا ہوا تو اس خوشی میں ہے یعنی نا کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے آتے ہیں ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں تو اس نوجوان نے سر پر پٹی باندھی تو کسی نے کہا پٹی کیوں مار دی بولے سر میں درد ہے تو کہا کہ سر میں تھوڑا سا درد آیا تو شکوے کی پٹی باندھی اور جب الز اللہ نے جو تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہے کبھی شکرانے کی پٹی باندھی ہے کہ پٹی باندھ کر آ گئے کہ کیوں پٹی باندھی کہ میرے رب نے مجھے آنکھ عطا کی میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میرے رب نے مجھے ہاتھ عطا کیے میرے رب نے مجھے پاؤں عطا کیے میرے رب نے مجھے جو ہے زبان عطا کی ہے جس سے میں بول رہا ہوں یا میں نے آج جو ہے ناشتہ بھی کیا یا دوپہر کا کھانا بھی میں نے کھایا رات کا کھانا بھی میں نے کھایا اللہ سے بدل کی عطائیں اتائیں عطا تو وہی بات ہے کہ نعمت صرف مال ہی نہیں ہے آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا نعمت آنکھ نعمت آنکھ سے دیکھنا نعمت بول رہا ہے تو یہ نعمت منہ کے اندر جو دانت ہے یہ نعمت سر کے اندر جو سر کے اوپر جو بال ہے یہ نعمت بلکہ بھاؤوں پر جو بال ہے یہ نعمت ایک کیڑا ہوتا ہے انسان کے جسم میں وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ مطلب ایک مرض ہوتا ہے وہ کیڑا جسم کے سارے بال کھا جاتا ہے ایسا بھی ایک مرض ہے کہ یہ باؤں کے بال بھی چلے جاتے ہیں یہ پلکوں کے بال بھی چلے جاتے ہیں مونچھوں کے بال داڑھی کے بال سر کے بال جسم میں جہاں جہاں بال ہوتے ہیں سب وہ قلعہ کھا ہوتے ہی ہیں جسم پر اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو ہم اس سے محفوظ ہیں یہ بھی تو شکر کا مقام ہے یعنی بندہ شکوا کس منہ سے کرے شکوا کرنے کے لیے مطلب کیا ہے اس کے پاس کہ یہ کون سا اللہ عدل کی اتنی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے بلکہ بزرگان دین رقیم اللہ علوم الدین تو جب کوئی تکلیف ہوتی مصیبت آتی اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں ہم تو نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتے نا ہم تو شکواہ کرتے ہیں لیکن ان کو جب تکلیف آتی کوئی مصیبت ہوتی جیسا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے گھر پر چوری ہو گئے تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے کہا حضور گھر پر چوری ہو گئی آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو کہا کہ یہاں شکر کے تین مقام ہیں ہم یہاں شکوے کر شکایتیں کر دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس پر الدام اس پر الدام وہ گھر پر آیا تھا اس نے دیکھا ہوگا اس نے کیا ہوگا یہ فرما رہے ہیں یہاں شکر کے تین مقام یعنی شکر کے تین مقام نکال لیا آپ نے کہا وہ کون کون سے فرمایا ایک تو یہ کہ چور آیا گھر کا آدھا مال چورا کر لے گیا پورا چورا کر لے جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا یہ شکر کا مقام نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ چور ہے میں چور نہیں ہوں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں چور نہیں ہوں اللہ کا کرم ہے احسان ہے اور تیسرا شکر کا مقام یہ ہے کہ وہ مال کا چور تھا مال چرا کر لے گیا شیطان ایمان کا چور ہے اگر وہ ایمان چرا کر لے جاتا تو تو میرا ایمان سلامت ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے تو ہم جو اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے تو مدین چینل کے ناظرین بے چین ہوں گے کہ ان کو ایک نمبر کے حوالے سے ہم نے ہیلپ کیا تھا کہ ہم آپ کو نمبر بتائیں گے اب انہوں نے ایس ایم ایس کرنے ہیں اب وہ نیجیتیں تو ان کے مطلب بہت شروع سے کرنے ظاہر بات ہے جب سے وہ سلسلے دیکھنے شروع کیے ہیں اور آج بھی اس حوالے سے بھی انہوں نے نیتیں کرنا شروع کر دی ہوں گی بالخصوص شکر کے حوالے سے اور مصیبت پر صبر کے حوالے سے تو آئیے آپ کو نمبر بھی وہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ایس ایم ایس بھی کر لیں اور ان شاء اسکرین پر بھی نمبر دیکھیں گے زیرو فور نائن نمبر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ اپنے ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں جیسے آج صبر شکر کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ مصیبت پر جو ہے وہ صبر کیا جائے اور اللہ کا شکر کیا جائے شکر گزار بندے بنا جائے اس حوالے سے آپ جو بھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں جو مدنی پھول آپ کو مل رہے ہیں ان پہ عمل کی آپ نیتیں کر رہے ہیں یا آپ اپنی نیتیں آپ اپنے مدنی نامات پر عمل کی نیتیں فکر مدینہ کی نیتیں پہلے کتنے مدنی نامات پر عمل تھا یہ سلسلہ دیکھنے سے کتنے بڑھ گیا کیا کیا برکتیں آپ کو ملیں یہ نیک بننے کا نسخہ سلسلے میں اور مزید یہ کہ اس سلسلے کی بہتری کے لیے ظاہر بات ہر چیز میں بہتری کی مزید وہ گنجائش رہتی ہے تو مدنی چینل کی مجلس اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے بھی مشورے آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشورے پر عمل ہو جائے اور آپ کے لیے ثواب جاری کا ذریعہ بن جائے تو آپ اپنے مشورے بھی اس میں دے سکتے ہیں اچھے اچھے مشورے ایس ایم ایس کریں ان شاء اللہ اچھی نیت ہوگی تو ضرور ثواب ملے گا تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مصیبت آ جائے تو مطلب اس کا واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ مصیبت کوئی رفا نہیں ہو جائے گی یعنی شکر کیا جائے جیسے آپ نے وہ بزرگ کی حکایت بھی سنائی کہ مطلب باقی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم تو ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم تو بے صبری کے اور ناشکری کے کتنے الفاظ بول دیتے ہیں اور انہوں نے شکر کے تین اس میں مصیبت کے اندر ایک پریشانی جائے اس میں تین مدنی پھول اسنے. انہوں نے بیان کیے اللہ آکاش ہمیں بھی ایسا ذہن عطا فرمائے جس مصیبت جس بھی جو ہے نا تو مصیبت میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں بعض اوقات بندے پر جو مصیبت آتی ہے نا اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں امام غزال علیہ رحمتہ اللہ علیہ مناج العاب دین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت کے پہلو میں آسانی ہوتی ہے سبحان اللہ ہر مصیبت کے پہلو میں آسانی اس میں ایک مجھے حکایت مطلب یاد قرآن کی ایکیت کا بھی اس طرح کا مصلو ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے تنگی کے بعد آسانی हुँ. ہے تو ایک حکایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے بہت دلچسپ فکایات ہے اور اس میں بہت مطلب کہ یہ ذہن بنتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس میں واضح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے وہ دلچسپ فکایات ہے وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا وہ اپنے مطلب کہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سیب کاٹ رہا تھا تو سیب کاٹتے کاٹتے جو ہے اس کا انگوٹھا کٹ گیا تو اس کا ایک وزیر بھی تھا یہ وزیر سے بہت محبت کرتا تھا دیگر بھی ہوتے تھے تو وہ اس وزیر سے جلتے بھی تھے کہ بادشاہ سلامت اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کرتے تو اب سب جو ہے وہ جب ہاتھ انگوٹھا کٹا تو وہ سب جو ہے بادشاہ کی مطلب تیمار داری میں لگ گئے کوئی پٹی لا رہا ہے تو اب یہ وزیر جو تھا نا اس نے کہا کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے اس میں بھی حکمت ہے تو ان کو موقع ملا سب کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی جان کا دشمن ہے آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو ان کو چاہیے کہ جائے اور یہ آپ کی تیمارداری کرے پٹی کرے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس میں تو بہتری ہے اس میں تو حکمت ہے تو بادشاہ کی مطلب یہ سمجھ میں آ کہ واقعی یہ تو میری جان کا دشمن ہے اس کو چاہیے کہ میری تیمار داری کرے تو بادشاہ کو غصہ آ اس نے بولا اس کو بند کر دو اس کو طے خانے میں بند کر دیا گیا پھر تھوڑے دن ہوئے گئے تو بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور شکار کرتے کرتے بہت دور آ گیا اتنا دور آ کہ کہ آدمخوروں کی بستی میں چلا گیا آدمخوروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ آج تو بادشاہ کی دعوت بادشاہ کو کھائیں گے تو وہ خوب جومتے ہوئے ناچتے ہوئے اپنے سردار کے پاس گئے کہ آج ایک آدم ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو سردار تھا نا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنے خوش ہو رہے پہلے دیکھو تو صحیح کہ اپنی شرائط پر پورا یہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا ان کی بھی مطلب کہ مندا کانے کی شرائط تھی تو وہ بادشاہ کو چیک کیا گیا نا اس کا لباس وغیرہ اتار کر تو دیکھا تو وہی زخم جو اس کو لگا تھا وہ اس کے انگوٹھے پر تھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو نقش ہے تو اس کے سردار نے کہا کہ چھوڑ تو بادشاہ کی سمجھ میں اب آیا کہ میرا جو وزیر کہتا تھا نا کہ اس میں حکمت ہے تو اس میں یہ حکمت تھی کہ میرے انگوٹھے پر جو چوٹ لگی تو اس سے میری جان بچنا تھی ہے نا تو یہ بادشاہ بڑا خوشی خوشی مطلب کہ اس کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں نے اس کو قید کر دیا پھر وہ مطلب اپنے محل میں پہنچا اور پہلے ہی اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو باہر نکالو اس کو قید سے باہر نکلوایا اس سے معافی مانگی ہر دفعہ ہم شکار پر جاتے تو تم بھی میرے ساتھ ہوتے ہو کاش اس دن بھی تم میرے ساتھ ہوتے تو تم بھی یہ منظر سارے دیکھتے تو اس نے کہا کہ میں جو تی خانے میں کید تھا نا اس میں بھی بہتری تھی بولے اس میں کیا بہتری تھی اس میں یہ بہتری تھی کہ آپ کے وجود میں تو نقش تھا میرا وجود تو سلامت تھا ہے نا کہ میں مجھے پکڑ لیتے مجھے کھا جاتے تو وہ میں قید خانے میں تھا اس میں بھی بہتری تھی یہ چوٹ لگی اس میں بھی بہتری بس ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ ہم جس حال میں ہے نا وہ حال ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے اگر کوئی بستر پر پڑا ہوا ہے تو وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور یہ ذہن بنا لے کہ اس وقت میں بستر پر ہوں مجھے بخار ہے یہ میرے لیے بہتر ہے اگر کوئی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ ذہن بنا لے نا کہ اس وقت جو مجھے نقصان ہوا اس میں میرے لیے بہتری ہے کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اس میں وہ یہ زین بنا لیں نا کہ یہ جو چوٹ لگی ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے تو یوں انشاءاللہ شاء اللہ سے یہ ہمارا زین بن جائے نا تو اس طرح بھی شکوہ اور شکایت کی عادت چلی جائے اے اے اے اے اے اے اے اے ہماری گفتگو چل رہی ہے شیخ طریقت عمیر اہل سنت کے بھی چند ایک مدنی پھول ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ مطلب مصیبت پہ جو ہے واویلا نہیں مچانا چاہیے شکر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا گیا ہو تو مدنی چینل کے ناظرین بھی شیخ اہل سنت کی زبانی مدنی پھول لینا چاہتے ہوں گے ہماری جو بھی گفتگو ہے لیکن شیک طریقہ امیر علیہ سنت کی گفتگو تو ایک ولی کامل کی گفتگو ہے تو آئیے امیر علیہ سنت کی زبانی اسی موضوع پر چند ایک مدنی پھول لیتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مصیبت ہوتی ہے اس سے کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے اب جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تو اس کو تو سن ہے اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا دوسرا سلامت ہے دونوں پاؤں بھی سلامت ہے الحمد الحمدللہ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو ہمیں اس کی چھوٹی مصیبت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا گھر کرائے کا ہے تو ہم یعنی جو آنر شپ جس کے پاس مالکانہ حقوق ہے اس کے مکان کے طرف دیکھیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی تو اب نیچے دیکھیں کہ یار اپنے پاس کرائے کا مکان تو ہے یار وہ نہیں وہ بیچارہ چارا فٹ پاتھ میں سوتا ہے گھر بار نہیں اس کا تو اس کو دیکھیں تو شکر کا جذبہ ہوگا کہ یار یار اللہ تیرا کہ توں نے مجھے کام تو دیا سر چھپانے کے لیے اگرچہ کرائے کرے تو مصیبت میں اپنے سے بڑی مصیبت دیکھیں کہ بڑی مصیبت میں ہوا جو فٹ پاتھ پر ہے کرایہ والا اگر مصیبت ہے اس کو سمجھتا بھی چھوٹی مصیبت ہے افل تو یہ مصیبت نہیں ہے بس کا مختلف آرزو ہے کہ میرا مالکانہ مکان بن جائے کرائے میں بھی گزارا ہو ہی رہا ہے اللہ معاف فرموں کا نہ شکریہ جیسا مزاج بن گیا اتنا اللہ کا اللہ کے بڑے بڑے سرمایہ سرمایہ دار ہوتے ہیں کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں میں نے دیکھے اربوں پتی لوگوں کو کرائے کے مکانوں میں رہتا دیکھا ہے باہر ملکوں میں کیا قانون ایسے کہ وہ مالکانہ نہیں ہوتا سال بھر کا اگریمنٹ ہوتا آمدول جب چاہے مکان والے کرایہ بڑھا دیتا ہے نہیں بڑھا چلو چھٹی کرو تو سب کو چھوڑ کے جانا پڑتا رہتے ہو صلو علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ کے طریقہ اہل سنن نے بھی ہماری تربیت فرمائی کہ جو مصیبت آ جائے تو اپنے سے بڑے مصیبت والے کو دیکھیں واقعی بندہ کبھی اگر ہاسپٹل میں جائے کسی ایک بیمار مطلب کو لے کے جائے اور وہاں جاتا ہے تو وہاں ایسے ایسے بیمار بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کو اپنی مصیبت یہ اپنا بیمار بھول جاتا ہے تو واقعی اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو مصیبت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی تو بہرحال ہماری گفتگو جو مدنی پھول ہم اس پہ لے رہے ہیں تربیت اس پہ ہماری ہو رہی ہے کہ جب ہم گفتگو کریں اور ہم سے مزاج پرسی ہو یا اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں تو ہم الحمدللہ یعلا اللہ حال کہیں بالخصوص جب ہم سے کوئی مزاج کے حوالے سے پوچھیں کیا حال ہیں کیا جیسے بیمار ہم ہوتے ہیں تو تیمار داری کے لیے آتے ہیں یا ویسے اسے پوچھیں مطلب آج ہماری گفتگو کے روٹین اس طرح بن چکی کہ السلام علیکم کیا حال ہے فورا پوچھتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے چل رہا ہے کہ الحمد للہ اللہ حال کہ لیکن ہماری ایک اکثریت ہے کہ جو یہ نہیں کہتی آپ جو نہیں کہتے آپ مثال میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے میں نے الحمدللہ للہ اللہ حال نہیں کہا جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہہ دیا یا یہ کہہ دیا کہ سر میں درد ہے تو اس کا مطلب کیا بوال ہے یا نہ کہنے کے نقصان کیا ہے کہنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے اگر کچھ گفتگو کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو مل جائیں دیکھیں اگر الحمدللہ للہ اللہ حال نہ کہا تو ذرا اس کے علاوہ کیا کہے گا اپنی مصیبت کا یا تو اظہار کرے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بخار ہے یا سر میں درد ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے تو ایک حرج تو یہ ہے کہ مقصد مصیبت کا اظہار کیا اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور مصیبت کو پوشیدہ رکھنے کی جو فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا کہ اس اجر سے محرومی بھی ایک بڑا نقصان ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا اور مصیبت کو پوشیدہ رکھنا اس کے بڑے فضائل ہیں چنانچہ ایک روایت میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئے اب مال میں مصیبت سے یہ نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا یا تنگی ہے گھر کے اندر تو بہت سارے اس طرح کے اس کے بن سکتے ہیں کر گئی چوری ہو گئی کسی بھی, بھی قسم کا مالی نقصان ہو گیا یا جان میں نقصان ہو گیا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ اجزا وجل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اب بخار ہے اب ایک یہ بھی کہ نا بخار کا اظہار کرنے سے کیا بخار چلا جائے گا کہ مجھے بخار ہے تو اس سے وہ مصیبت تو دور نہیں ہوگی ہاں اگر یہ کہتے الحمدللہ للہ کل حال تو شکر کرنے کا فواب بھی ملتا مصیبت کو چھپانے کی جو فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا وہ فضیلت بھی حاصل ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صابرین و شاکیرن بندوں میں شامل ہوتا اور الحمد للہ اللہ حال اگر نہیں کہیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بعض اوقات اس طرح کے جھوٹ میں پڑ جانے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بندوں کو آزماتا ہے اور اس کی حکمتیں ہوتی ہے طرح طرح کی مصیبت میں بھی حکمت ہوتی ہے بیماری میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ اس طرح کے روایت کا مضمون بھی ملتا ہے آدھی مبارکہ میں کہ بندے کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے کوئی بخار یا درد یا کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرماتے تو بندہ یہ سوچے کہ یہ ہو سی مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ میرے گناہوں کا کپارہ بن رہا ہے اور یہ مصیبت یہ بھی ذن بنا کہ یہ مصیبت میرے دنیا میں آئی میری اخروی چیز پر مصیبت نہیں ہے جیسے کہ بزرگ نے کہا کہ وہ چور میرا سامان لے گیا میرا ایمان لے کر نہیں گیا اگر ایمان لے جاتا تو میں برباد ہو جاتا تو مصیبت جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں تو رحمت ہی رحمتیں اور راحت ہی راحت ہے اور دوسری چیز یہ کہ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جو بندے پر آئی اس سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ اس مصیبت پر واویلا مچانا چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت اللہ کا فرمان علی شان ہے کہ مصیبت ابتدا ایک ہوتی ہے مگر جب مصیبت زدہ جزا فضا یعنی بے صبری اور واویلا کرتا ہے تو یہ ایک کے بجائے دو مصیبت ہو جاتی ہے ایک تو وہی مصیبت باقی رہتی ہے دوسری مصیبت صبر کرنے پر ملنے والے اجر کا ضائع ہو جانا ہے اور یہ اجر ضائع ہونے والی دوسری مصیبت یہ پہلی مصیبت سے بڑھ کر ہے یعنی پہلے پہل مصیبت کا نقصان صرف دنیاوی تھا مگر صبر کی صورت میں ہاتھ آنے والے عظیم الشان اجر کا بے صبری کے باعث ضائع ہو جانا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس میں آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے اب آپ غور کریں کسی نے مصیبت پر وابلہ کیا تو وہ مصیبت دور نہیں ہوئے لیکن اس مصیبت پر اگر وہ صبر کرتا اللہ تبارک و تعالی اسے صبر پر اجر اتا فرماتا اس ادر کا چلا جانا یہ دوسری مصیبت فرمایا کہ یہ جو دوسری مصیبت ہے یہ ادر چلا گیا یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ تو بندے کی دنیاوی مصیبت ہے یہ اخروی مصیبت ہے اخروی مصیبت بڑی ہے تو یہ الحمدللہ للہ کل حال جو ہے یہ نہ کہنے سے جو ہے بندہ بے بےصبری پنک میں چلا جاتا ہے صابرین اور شاقرین بندوں سے چلا جاتا ہے اور یہ مصیبت تو ویسے بھی دور نہیں ہوتی تو یہ نا کہ نعمت کا اگر شکر ادا نہ کیا جائے نا تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے کیونکہ نعمت کا تعلق جو ہے وہ شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق جو ہے وہ نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے تو نا. اگر وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ نعمت جو ہے اس سے سلب کر لی جائے گی قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے بلام بن باورا کا جو واقعہ ہے ہے کہ وہ بہت بڑا یہ اپنے دور کا عبادت گزار عابد پرہیزگار تھا بلکہ اپنی روحانیت سے بیٹھے بیٹھے عرصے اعظم دیکھ لیا کرتا تھا سجاب الجاب الدعوات تھا اسے اسم میں اعظم کا علم تھا اور اس کے شاگردوں کی بہت تعداد تھی اور مشہور ہے کہ اس کے جو طالب علم ہیں اس کی درخدا میں بارہ ہزار دعوتیں موجود ہوتی تھیں اور لوگ دور دور سے اس کے پاس دعائیں کروانے آتے تھے متقی پرہیزگار غور تقویٰ بہت تھا لیکن یہ قوی پورا واقعہ ہے کہ وہ پھر موسالٰ نبینہ علیہ نبی صلاحت وسلم جہاد کے لیے آ رہے تھے تو اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو ان کے لیے بد دعا کریں کہیں ہماری زمین پر قبضہ نہ کر لے تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی ہے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا پھر وہ قوم نے جو ہے وہ اصرار کیا تو میں استخارہ کرتا ہوں استخارہ کے بعد بھی اس نے استخارہ میں بھی منع آیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اس میں ان کی جو ہے جو آ رہے ہیں ان کا قافلہ اس میں تو جو ہے مومنین بھی ہیں فرشتے بھی ہیں یا اللہ کے نبی ان کے لیے میں کیسے بد دعا کروں پھر اس کو لالچ دی پیسہ اس کے سامنے مطلب کہ ہیرے جوارا سب ڈھیر کر دیے تو اس میں ہرس اور لالچ آ گئی اور پھر اس نے بدوا کی تو بدوا یہ جب کرتا تھا تو وہ مطلب اپنے قوم کے لیے بدوا نکلتی تھی اس کے منہ سے پھر اس کی زبان اللہ کا کہر اس پر نازل ہوا زبان لٹک کر سینے پر اس کی آ گئی اور پھر یہ روتا رہا کہ تمہاری وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا میرا ایمان جاتا رہا تو یہ اتنا بڑا ظہر و تقوے والا اور اتنا اللہ سوجل کی عطائیں تھی تو یہ بہت طویل واقعہ ہے پورا میں نے مختصر کر کے عرض کیا کہ اس کا جو ہے وہ ایمان وغیرہ سب جھاتا رہا نا تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ صلاح کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, اللہ تو نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی پھر اس پر تیرا کہر کیوں نازل ہوا تو اللہ صوج اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی یعنی کہ اس کو اتنا کرامات میں نے اس کو عطا کی تھی اس کی لیکن یہ میرا کبھی شکر ادا نہیں کرتا تھا بہت بہت یعنی اللہ کا شکر نہ کرنے سے وہ نعمتیں مطلب سل ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ وہ نعمت چلی جائیں گی تو آپ نعمتوں کو گویا کہ ایک حفاظت ان کا حصار کرنے کے لیے اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ زبان سے کہہ دینا ہی شکر نہیں ہے زبان سے کہہ دیا یہ بھی شکر ہے آج جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں اگر اس پر ہم غور کریں مہنگائی کا رونا روتے ہیں پورا نہیں ہوتا اس پر غور کریں ابھی میں چند دنوں پہلے کی بات ہے ہم ایک جگہ دعوت پر گئے اسلامی بھائی ساتھ تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہمارے قریب ہی چار نوجوان کھا رہے تھے ٹھیک ہے چار کے لیے ایک تھالا کافی ہوتا ہے ایک نا ایک تھال آتا ہے نا وہ مطلب بیٹھ کر انہوں نے کھلایا تھا ولیم میں ولیمہ تھا ان کا تو ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے تو یہ چار کے لیے دو تھال آئے تھے دو تھال میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یقین کرے یا نہ کرے جب وہ کھا چکے ان کے کھانے کا انداز ایسا تھا کہ مطلب کے برابر میں بیٹھنے میں بھی کچھ ہوتا تھا وہ جب کھا چکے نا تو یقین مانے کہ جب دیکھا نا ان کے تھال کے آس پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ چاول کی دو پلیٹ جتنی ہوتی نا اتنا نیچے گرا ہوا تھا اور یہ ہڈیاں اتنی یہ چار بندوں کے درمیان تو اب یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا کھانا بھی آج یہ مہنگائی کا رونا روتے کتنا چاول یہ گراتے ہیں کس طرح یہ کھاتے ہیں کہ پتا نہیں بعد میں ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ جتنے دانے یہ سب گرے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے روز یہ اللہ کی نعمت ہے اس کو آج بھی پھر یہ مہنگائی کا رونا روتے کہ مہنگائی کی ہو تو یہ ہو پانی ہے تو پانی بند ہو جاتا ہے بازو کا گھر کا تو بولے پانی چلا گیا شکوا کرتے ہیں ہو تو کرو ہم پانی جھایا کتنا کرتے ہیں آدھا گلاس پیتے ہیں آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں دودھ پانچ دس روپے کا گر اور بچے کو ہاتھ بھی رکھ دیں گے کہ دودھ گرا دیا تو میں پانچ روپے کا دس روپے کا کیا حرام کے پیسے آتے ہیں کما کر لاتا ہوں اور اسی دودھ کو صاف کرنے کے لیے ایک بالٹی پوری پانی کی باہر دے گا کیا پانی نعمت نہیں ہے کیا دودھ سے بڑی نعمت پانی نہیں ہے کہ دودھ کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن پانی فری مل رہا ہے لیکن پانی بھی نعمت ہے اتنا پانی ضائع کرتے ہیں اتنا پانی ضائع کرتا ہے امیر والے سنب کہ مذاکروں میں یہ موجود وہ برتن بھی دونے، ایک سیب دھونا ہے تو پورا نل اس کے لیے کھول دیتے پورا سیب میں وہ پانی اتنے سیب دھونے کے لیے نہیں کتنے گلاس جو ہے پانی کے وہ ضائع کر دیتے ہوں گے اب بھی مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیں میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کر رہا ہوں یہ جہاں بھی بیٹھے مڑ کر دیکھیں کہ ان کے گھر میں ایکسٹرا لائٹیں کتنی جل رہی ہیں بجلی نعمت نہیں ہے آج رو رہے ہیں نا بجلی کے لیے یہ مسائل ہے لوڈ شیڈنگ کے مسائل یہ مسائل وہ مسائل غور کریں دیکھیں کہ یہ ایک پنکھے کی ضرورت ہے پیچھے دیکھیں یہ مڑ کر کہ یہ جس جگہ بیٹھے ہیں صحن میں کیا ایکسٹرا پنکھا نہیں چل رہا دوسرا اس کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہو اچھا نہیں چل رہا تو برابر والے کمرے میں جا کر دیکھیں کوئی نہیں ہے اس کمرے میں بجلی چل رہی ہے لائٹ جل رہی ہے پنکھا چل رہا ہوگا اس میں نہیں تیسرے کمرے میں جا کر دیکھیں اچھا اس میں بھی نہیں چل رہا آپ باورچی خانے کا اپنے جو ہے دیکھیں آپ جا کر وہاں لائٹ جل رہی ہوگی کوئی باورچی خانے میں نہیں ہوگا تو یہ نعمت کا نہیں اپنے واش روم میں دیکھیں لائٹ جل رہی ہوگی کوئی نہیں ضرورت نہیں کیا یہ نعمت کا یہ ضیا نہیں ہے تو آج یہ اس کے لیے رو رہے ہیں تو وہ نعمتیں ہیں یہ اس کا شکر یہی ہے نا کہ ان کا استعمال صحیح کیا جائے نعمتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے جس یہ, و... یہ نعمتوں کا ضائع کرنا بھی ناشکری ہے بالکل ناشکری ہے نا نعمت جو اللہ جہ نے عطا کی ہے اس کا استعمال صحیح کرنا یہ بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے نا تو یہ ایکسٹرا ہے جو جل رہی کتنا یہ تو آپ دیکھ لیں آپ تو اس میں بھی غور کر لیں کہ آج اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ بھی نا شکریہ جیسے یعنی آنکھ نعمت ہے تو اب آنکھ نعمت ہے تو جو چاہے دیکھے یہ تو نہیں ہے نا اب آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ سود کی طرف سے دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال, دکھا حلال, دکھا حلال, حلال کردہ چیزوں کو دیکھیں قرآن پاک کی زیارت کریں نیک لوگوں کی زیارت کرے مزارات اولیا کی زیارت کرے مسجد کی زیارت کرے یہ اس یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اب یہ اس سے بدنی کا کرے گا نا محرم کو دیکھے گا تو اب یہ ناشکری شکریہ اور یہ جو ہے نعمت اس کے لیے غلط استعمال کے سبب کل بروز قیامت زحمت بن جائے گی اور کیسی زحمت بنے گی کہ روایتوں میں آتا نا جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا اس کی آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی اس میں وہ لوہے کی سرخ سلائی اس کی آنکھ میں پھیری جائے گی جس نے اپنے کان کان نعمت سے تلاوت سنے سرکار علیہ صلاحت وسلم کی سنا خانی سنے نیکی کی دعوت سنے سنت و بھرے بیانات سنے مدنی چینل سنے اس سے ہے سے یہ کان نعمت ہے اب اس سے وہ جو ہے سمجھ لو گانے سن رہا ہے تو جس نے اپنے کان کو حرام سے پور کیا اب تھی نعمت لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو یہ برود قیامت سہمت بن جائے گی اس کے کان میں پگلا ہوا شیسا بھر دیا جائے گا زبان نعمت ہے اللہ کی پاکی بیان کرے نیکی کی دعوت دے انفرادی کوشش کرے درس دے تلاوت کرے نعت پڑے بیان کرے اچھی اچھی باتیں کرے اب اسی زبان سے وہ غیبت کرے گا تو غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا توبہ کر کے ہمارا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا کسی سے چغلی اگر وہ کرے تو اب یہ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا یہ نہ ہے اس عظیم نعمت کی تو چگل خور جہنم کا بندر ہوگا تو یہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی اکثر یہ کہ جو نعمت اللہ تبار کے بعد نے جس لیے عطا کی ہے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے یہ حقیقی ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جس لیے دی ہیں کان غور کرے اب اس کے لیے بھی علم دین ہونا ضروری ہے اب ظاہر بات ہے علم سیکھیں گے علمی محافل میں شرکت کریں گے علم دین ہوگا تو پتا چلے گا کہ آنکھ کس لیے دی گئی ہے استعمال بدمختی کس قدر خالی بات چکی ہے کہ جس رب نے آنکھ دی اس کی دی ہوئی سے اس کی نا جس رب نے زبان عطا کی اس کی دی ہوئی زبان سے اسی کی نا فرمان کوئی بالکل سنسان گلی ہے کوئی گزر رہا ہے کوئی آپ کی خیر خائی کرے کہ بھائی اس گلی میں کتے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ڈنڈا آپ لے کر جاؤ تو آپ کو آسانی ہوگی اب وہ ڈنڈا لے کر اسی کے سر پہ مار دے تو بولے بھائی اس نے تو خیر خیرکھائی کی نا اس کی مطلب میں مثال ایک ارض کی تو اس رب کی دی ہوئی زبان سے اسی کی نا فرمان اس رب کے عطا کیے ہوئے کان اسی نے عطا کیے کہ اسی کی نا اب مدنی چینل کے ناظرین نے ایس ایم ایس بھی دیکھا ہے اب وہ اپنے تاثرات بھی بھیج رہے ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بدنی نام پر بالخصوص عمل کریں یہ لائٹ بجا دیں جی اب بھی بجا دیں جو جو اس طرح ایکسٹرا لائٹیں جل رہی ہیں اپنے گھروں میں جی, جی. یعنی جی. اب غور کر لیں گے صرف لائٹ کا نہیں جیسے آپ نے جن جی. چیزوں کا توجہ دلائی ہے پانی ٹپک رہا ہے نل گھر میں خراب ہو تو کئی دنوں سے ٹپک رہا ہے جی. اب نل کو درست نہیں کروا رہے پانی ضائع ہو رہا ہے کئی اور چیزوں میں جیسے توجہ دلائی گئی اس حوالے سے بھی مطلب غور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا ہے معاملہ تو اس کو فوری طور پہ حل کریں اور اللہ تبار کے وطالعہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو مدی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنیں ہم بھی اس مدنی نام کے عامل ہو جائیں ہم بھی ہماری گفتگو کا ایسا ہو جائے کہ جب ہم پوچھا جائے تو ہم الحمدللہ للہ یا راک الحال کہیں تب یہ چاہتے تو ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں خواہش ہوگی تب اگر اس حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جائے کہ کیسے استقامت ملے اس مدنی انعام پر کیسے ہماری یہ گفتگو میں آ جائے ہم بھی مزاج پرسی پر شکوہ شکایت کی بجائے جو ہے الحمد للہ حال کہنے والے بن جائیں اگر واقعی ہم حقیقی مانوں میں شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ مدنی انعام پر جیسے کہ ہمارا روزانہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ کی برکت سے جب ہم اس مدنی انعام پر روزانہ پہنچیں گے کہ شکوہ کے بجائے الحمد للہ اللہ حال کہا ان شاء اللہ اس مدنی نام کی برکت سے عادت بنتی چلی جائے گی دوسرا حدیث مبارکہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے اگر ہم اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائے تو ان شاء اللہ از ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے اور ہر طرف جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ جو واویلا اور شکوہ شکایت یہ ختم ہو جائے چنانچہ ترمزی شریف کی حدیث ہے امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عمبرین ہے دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا آپ نے پرواہ شاکر کیسے بنے شکر گزار کیسے بنے تو یہ روایت سنتے ہیں انشاءاللہ کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے اپنے سے اوپر کی طرف نظر کرے اس کی پیروی کرے اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم کمتر کی طرف دیکھے بس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اللہ اسے شاکر و صابر لکھے گا اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برکر برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر اس حدیث کی شرح میں مفسر شہیر حکیم المد مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرعات المناجی جل صاف صفحہ 76 پر فرماتے ہیں جو اپنے دین میں اپنے سے بڑھتر یعنی اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر تم اچھے کام کرتے ہو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 یہ اس کا صبر ہوگا ہم حضرات صحابہ علی مدوان کو دیکھ کر कर افسوس کریں کہ اس وقت ہم نہ ہوئے ہم بھی حضور علیہ سلاۃ والسلام کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ان کے قدموں پر جاں فردا کرتے تو یہ ہے صبر سعید اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں کے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو نام یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے اسی زمن میں جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر کریں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اسے بزرگی دی کہ تحت فرماتے ہیں کہ اس چیز کو سوچنے سے اس پر بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرے گا اب اس پر غور کر لیں کہ اگر جیسے امیر عالیہ سنت نے بھی مدن پور عطا فرمائے کہ جس کا ذاتی فلیٹ نہیں ہے کرائے پر رہتا ہے تو وہ اس کو دیکھے کہ جو روڈ پر گزار رہا ہے جس کے پاس سائیکل ہے اور وہ موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے وہ اس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے پیدل جا پیدل جا رہا ہے جس کی جو ہے وہ کم تنخواہ والی نوکری ہے تو وہ بڑے تنخواہ والے اپنے اپنے ذاتی کاروبار والے کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کو دیکھے کہ جو بیچارہ بے روزگار ہے جس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہمیں تعالیٰ بھی عطا فرمائے اور شکر کی توفیق ملے گی اور ظاہر ہے جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے مطلب میرا کرائے کا مکان ہے میں دیکھوں اس کا تو ذاتی فلیٹ ہے فلیٹ والا اگر بنگلے والے کو دیکھے گا بنگلے والا اس سے بڑے بنگلے والے کو دیکھے گا تو اس سے دنیا کی ریس پیدا ہوگی دنیا کی فرف پیدا ہوگی پھر اس کے اس کے حصول کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جائیں گی چاہے وہ حلال ہو یا حرام انسان کوششوں میں پھر گناہوں گنا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور شکر کا جذبہ تو نکل ہی جائے گا کہ شکر تو اسی وقت آتا ہے کہ جب اپنے سے کم تر کو دیکھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ کرائے کا مکان تو اس بےچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ ایک بزرگ اشرت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی طرف گئے تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں لوگ جوتے لے کے پھر رہے تھے مطلب جوتوں کے ساتھ جوتے تھے ان کے پاس تو دل میں خیال آیا جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا اس کا پاؤں ہی نہیں تھا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پانی نہیں ہے تو یہ مدن ہم غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ شکوہ شکایت عموماً اس وقت تھا جب ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے یہی حدیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم اور دیکھنا ہی اپنے سے بڑے بڑوں کو تو دین کے معاملے میں دیکھیں یار یہ ماشاء یہ تو کتنا مدنی کام کرتا ہے یہ تو بارہ ماہ کا مسافر الحمدللہ سے سفر کر لیا اس نے تو تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہے اور میں تو صرف ہر ماہ تین دن جاتا ہوں تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے میں بھی تیس دن کا سفر اختیار کروں یا یہ تو ماشاء اللہ روزانہ اتنا وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کرتا ہے تو میں تو اس سے کم وقت دیتا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے زیادہ مدنی آ, کاموں میں وقت گزارنے کی اسی طرح میں تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں یہ تو ماشاءاللہ اللہ تحجد گزار ہے یہ تو ماشاءاللہ اللہ اوابین بھی ادا کرتا ہے یہ تو ماشاءاللہ اللہ و توبہ پابندی سے پڑھتا ہے اس طرح دینی معاملے میں اپنوں سے بڑوں کو دیکھیں اسی طرح جیسے مفتی صاحب احمد یار خان نہیں والنما نے فرمائے کہ چاہے وہ زندہ ہو یا وفاد یافتہ تو بزرگہ نے دین کے احوال کو پڑھیں بزنہ دین اقوال کو پڑھیں صحابہ کرام علی رضوان کے واقعات پڑھیں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری کس طرح آخرت کے انہوں نے کوششیں کی تو کوشش کریں انشاءاللہ جب دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر کو دیکھیں گے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ دینی معاملے میں ترقی ہوگی اور دنیا کے معاملے میں انشاءاللہ صبر اور شکر کا ذہن بنے گا یا ہمارا سلسلہ اس ستام کی طرف جا رہے ہیں کہ آخر میں میں یہ مطلب پوچھوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں احمد نیفی اللہ سے کہ مصیبت پر اظہار نہ کیا جائے یعنی شکر کیا جائے اور کہا جائے الحمد للہ یلاق حال تو اب ظاہری بات ہے مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے اور یہ بھی تو ایک مصیبت ہے اب ڈاکٹر کے پاس گیا اب ڈاکٹر کو جا کے اپنی مصیبت نہیں بتائے گا تو کیسے وہ اس کا علاج کیسے کیا اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہوا کہ الحمدللہ للہ اللہ حال اب مصیبت نہیں بتا رہا تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا تو کیا بلا وجہ کیا مطلب وضاحت اس کی کر دی جائے تاکہ مدیثین کے ناظرین کے دن میں یہ بھی آ جائے کہ آپ ڈاکٹر بھی ذہنی بات بیٹھے ہوئے علاج ہم بتائی اس حوالے سے سنتے ہیں علاج تجویز کرنا بھی جب کوئی صحیح ایسا تجویز کرنے والا تو یہ سنت ہے اور علاج کروانا بھی سنت ہے کیا تو ضرورت ہے نا جہاں ضرورت ہے وہاں تو وہ بتائے گا نا جہاں ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو علاج کروانے گیا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں تو بخار نہیں بتائے گا تو پتا کیسے چلے گا اس کو یا اپنا آپ بھائی مجھے کھانسی بھی ہو رہی ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر تو پتا نہیں چلے گا نا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ایسے کاغذات والوں کے پاس آتے ہیں جی جی جی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جو جتنی ضرورت ہے اتنا بولے اب اسی سے یاد آیا کہ اس میں یہاں بہت احتیاط ہوتی ہے ابھی میں چند دنوں دو چار دن پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے نزلہ اور بخار ہو گیا تھا تو میں دوائی لینے گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب کمپاؤنڈر جو اس سے بھی مطلب کہ تھوڑی سلام دعا ہے تو ان سے میں نے سلام دعا کی تو وہ کہنے لگے خیریت سے ہیں اب مجھے ہے ہی بخار تو اب یہاں بھی احتیاط کرنی ہے تو اب یہاں کیا بولے گا کہ ہاں خیریت سے ہیں اب وہ بخار رہتی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا تو میں نے ان کو مطلب یوں کہا کہ بھائی آپ کے پاس آتے ہی تب ہیں جب خیریت نہیں ہوتی <laughs> اب ہے نا تو یہاں الحمدللہ للہ ہی اللہ کل حال کے دیا جائے تو بچت ہو جائے گی <laughs> اسی طرح سفر سے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی سفر کے ساتھ گزرا تو ابو کیا کریں سفر تو ہے یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے عذاب سفر تو حدیث مبارکہ میں ظاہر سے آتی ہے اور بہت سے آتی ہے سفر میں باتوں کا تو ابو کہے کہ ہاں بالکل صحیح گزرا تو, تو چھوٹ ہو جائے گا ہے نا تو اس طرح مطلب یہ جھوٹ سے بچنے کا طریقہ امیر علی سنت کا یہ بیان ہے بہت زبردست بیان ہے اگر اس کو سن لیا جائے تو اس سے بھی ان شاء اللہ زبان کا کفلے مدینہ لگانے کا بہت ذہن بنے گا بہت مطلب کہ بندہ محتاط ہو جائے گا اس سے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے ہم لوگ کی برکت سے ان شاء اللہ جھوٹ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں بہت سارے اور دیگر گناہ بھی ہیں ان سے بچ سکتے ہیں بے صبری سے بچ سکتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو یا के یا تاریا کے तो پہ एक تو وہ ایک مطلب ضرورت ہے تو ان ضرورت اپنی پریشانی کو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن اس بیان کرنے इस بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ کی لمبی چوڑی بیان کرنا یہ ایسا تو وہ ایسا اور میرے لیے سنت اس حوالے سے بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ پھر نام لے کے میرے مطلب جو ہے سسٹر کے ساتھ ایسا ہے فلاں کے ساتھ ایسا یوں نہیں بلکہ مطلب ایک مسالہ بیان کر کے انشاء اللہ السل فائدہ ہوگا تو یوں ہماری مطلب یہ مدنی انعام جو ہے وہ ہمیں صابر بھی بنانے کے لیے ہے ہمیں مدنی نام سارے مدنی انعام شکر گزار بننا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کا شکر ادا کرنا یہ کہ اپنے جسم کو اللہ السلہجل کی راہ میں صرف کر دے تو مدنی انعامات میں سب کچھ موجود ہے جہاں الحمد للہ کل حال کا یہ مدنی انعام ہے مزاج پرسی پر ظاہر یہ سارا پورا بیان تو اس مختصر سے رسالے میں آ نہیں سکتا اب کسی نے نہیں بھی سنا یہ بیان اگر وہ یہ دیکھ لے کہ بھائی کو مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا الحمدللہ للہ اللہ حال تو کتنی اس کی مطلب کہ بچت ہو گئی نا تو اس میں جیسے کہ آنکھ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے تو یہ بھی مدنی انعام میں موجود ہے کہ نگاہ نکھی کر کے چلے زبان کا شکر کس ادا کیا جائے تو یہ بھی مدنی میں موجود ہے کہ غیبت نہ کریں چگلی نہ کریں حسد نہ کریں باتوں تک نہ کرنے والا مدنی انعام اس میں موجود ہے لکھ کر گفتگو کرے زبان کا گانے نہ سنیں فلمیں ڈرامے گانے بازی سب مطلب مدنی نام میں الحمدللہ امیر عمیر علیہ سنت نے ہر مسئلے کا حل ہے للہ مدنی چینل کے نازرین نیت کر لیں کہ آج ہی انشاءاللہ اگر ابھی تک یہ مدنی نام کا رسالہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کیا تو اب ان مدع نامات کو نافذ کر لیں گے تو آخر میں سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہی نمبر جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں زیرو ٹو ون تھری ایٹ نائن یہ نمبر بھی ہے اور آپ اپنے جیسے اس سلسلے کے حوالے سے میں نے کہا کہ اچھے اچھے مشورے بھیجنے کے لیے مزید اس میں بہتری لانے کے لیے یا آپ کو کسی قسم کی کوئی گفتگو ہم سے کرنی ہے ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اس پہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اپنے تاثرات اپنی کارکردگی اپنی مدنی بہاریں وہ بھی آپ اس پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں وہ ہے انعام ایٹ آپ اسکرین پر یہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں اس سے آپ ہمیں اپنے مطلب جو ہے جیسے یہ ایس ایم ایس آپ کرنا چاہیں ایس ایم ایس کر دیں آپ میل کرنا چاہیں تو میل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اگلے سلسلے میں ایک اگلے مدین نام کے ساتھ حاضر ہوں گے وہ اگلا مدن نام کون سا ہے آئیے شیخ طریقت امیر تریقم سنت کی زبانی وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی انعام نمبر نو کیا آج آپ نے سلام کا فورن جواب اور چیخنے والے کے الحمدللہ کہنے پر فوراً اتنی آواز سے جوابن یا رحم اللہ کہا کہ دونوں نے سن لیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی اس سلسلے کے صدقے ہم سب کو نیک بنائے مدن انعامات کا عامل بنائے آمین بجاہ ہین نبی شل امین صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وہ یاد رکھیں آج نگرانی شورا کا بیان ہے تقریبا پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ بجے معاشرے کے ناسور اس میں یہ برائے راست مدنی چینل پر بھی آپ اس بیان کو سن سکیں گے تو یہ بیان بھی ضرور سنیں اپنی مصرفیات کو تب تک جو ہے سب کو وائن اپ کر کے بس مدنی چینل کے آگے خود بھی بیٹھ جائیں سب گھر والوں کو انشاءاللہ اس سے گناہوں سے بچنے کا اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ نگران شراء کے اس بیان میں بھی ضرور شرکت فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالی عمل کی توفیقہ فرمائے آمین بجاہ النبی شمین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم